متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنل جنتین دان اہل جنت ایسے بچھونوں پر ٹیک لگائے ہوں گے جن کے اسطر دبیز ریشم کے ہوں گے اور دونوں باغوں کے پھل زمین کی طرف جھکے ہوں گے اہل جنت کے بستروں کا وہ حصہ جو زمین سے لگا ہوگا جب وہ بیش بہا اور نازک ترین ریشم کا بنا ہوگا تو پھر اس کے ظاہری حصے کا کیا عالم ہوگا سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ جب اہل جنت کے بستروں کا نچلا حصہ اعلی ترین دیبا جو حریر کا بنا ہوگا تو پھر ان کا ظاہری حصہ کیسا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ صورت السجدہ آیت سترہ فلام النفسماً قرۃ آئن <عَيُن> کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے ان دونوں جنتوں کے پھل ہر جنتی کے بالکل قریب ہوں گے کہا جاتا ہے کہ جنتی جب کوئی پھل توڑنا چاہے گا تو درخت اس کے قریب آ جائے گا